بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ العالمین العلوم والسلام علی رسول کریم بری صغیر اور پوری دنیا میں بسنے والے میرے مسلمان بھائیوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پاکستان میں سیلاب کے باعث آج کروڑوں ہمارے بھائی بہنیں بے گھر ہیں لاکھوں کی تعداد میں ان کے مویشی ہلاک ہوئے ہیں اور ذریع اراضی کا کوئی دو تہائی حصہ تباہ ہو گیا ہے اس طرح لاکھوں مرد خواتین اور بچے وبائی امراض کے شکار ہیں اور اس سے بھی زیادہ بڑی تعداد کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے یہ ہمارا موضوع ہے اس پر انشاءاللہ اج بات کریں گے مگر یہاں یہ وضاحت بھی عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ بعض ناگزیر مسائل اور سفر کے سبب ہم اپنی باتیں اپنے بھائیوں تک بر وقت نہیں پہنچا سکیں اور اب جب موقع موثر آیا ہے تو آپ کے سامنے یہ رکھ رہے ہیں تو عرض یہ ہے کہ سیلاب اور اس کے بعد کی صورتحال مسلمان نے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اہل ایمان کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں ہے ایک طرف خود سیلاب سے متاثرہ افراد سے یہ امتحان تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اس تکلیف میں بھی ان کے ہاتھ سے صبر کا دامن نہ چھوٹے اور یہ یقین رکھیں کہ اس مصیبت میں اگر انہوں نے اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی رکھا اس سے خیر ہی کی امید رکھی تو جس نقصان کا انہیں سامنا ہے وہ رب دنیا میں بھی انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا کر دیں گے اور آخرت میں بھی اس کے ثمر سے انشاءاللہ اللہ یہ محروم نہیں ہوں گے دوسری طرف پاکستان کے دیگر اہل ایمان بلکہ پوری امت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ان بھائیوں کی مدد کرے اور مصیبت کی اس گھڑی میں انہیں اکیلے نہ چھوڑے بے شک مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور مصیبت میں مبتلا اپنے بھائی کی مدد کرنا اللہ کو راضی کرنے کا ایک یقینی وسیلہ ہے جو بھی اپنے بھائی کی ایسے وقت میں داد رسی کرتا ہے اللہ دنیا و آخرت دونوں میں اس کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑتا کہ جو استطاعت کے باوجود اپنے ضرورت مند بھائی کی پکار پر لبیک نہیں کہتا اللہ ایسے فرد کو اس کی اس حسی پر جلد یا بدیر ضرور پکڑتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے من کان فی حاجت عقیح کان اللہ فی حاجت ہی اور اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کسی بیوہ اور مسکین کی حاجت روی کرتا ہے اور ان کی خدمت کے لیے محنت اٹھاتا ہے تو اس کی مثال اللہ کی راہ کے مجاہد جیسی ہے عسائی الرمرت والمسکینکل مجاہد فیصبی اللہ اس موقع پر ہم پاکستان میں موجود تمام مجاہدین اور تحریک جہاد سے محبت رکھنے والے سب اہل ایمان سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ وہ خود بھی متاثرین کی خدمت میں آگے بڑھیں اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور دیگر لوگوں کو بھی اس کی تحریر دیں ہمارے تحریک جہاد کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کا دین اور دنیا محفوظ ہو اور وہ عزت عافیت اور اطمینان کے ساتھ اپنے رب کی بندگی کریں اس مقصد کے لیے جہاں ظالم تواغیت کے خلاف ہم مجاہدین برسر جنگ ہیں اور اپنے جہاد کو عدل و انصاف اور امن و امان کے قیام کا ایک بڑا وسیلہ سمجھتے ہیں بالکل اسی طرح اپنے بھائیوں مسلمان عوام کی خدمت کرنا ان کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دینا ضرورت میں ان کے کام آنا اور ان سے تکلیف ہٹانا بھی ہم مجاہدین کی ذمہ داری ہے اور ضروری ہے کہ یہ بھی ہماری تحریک کی جہادی زندگی کا ایک اہم حصہ ہو اس موقع پر اچھا ہوگا کہ اپنی اور دیگر بھائیوں کی تسکیر کے لیے یہ ایک مبارک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھوں جس کو تبرانی نے نقل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے احب احبالاس الله انف انفعهم الناس لوگوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ آدمی ہے جو دیگر لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہو وہ احب العمار الایٰ سرور تدخیر على مسلم اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل کسی مسلمان کو خوشی دینا ہے او تکشف انہ قربہ یا اس سے تکلیف ہٹانا ہے او اوتقدی عن دینا یا اس کی طرف سے قرض اتارنا ہے او عن انحجوا یا اس کی بھوک میں اس کو کھانا کھلانا ہے وَلْأَنْ فی حاجت احب المن انتقف فیحد المسد المسجد شهرا ایک مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اگر میں اس کے ساتھ چلوں تو یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اس مسجد میں میں مسجد نبی میں ایک ماہ کا اتکاف کروں غزب ہوں سطر اللہ عورت ہوں اور جس نے اپنا غصہ روک لیا اللہ اس کے اویوب پر پردہ ڈالے گا امیح فی حاجتن حتحیہ اللہ اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلا اور اس کو پورا کیا ارد اللہ وہ قدم اُمتضول الاقدام اللہ اس دن اس کے قدموں کو مضبوط کرے گا جس دن قدم ڈگمگائیں گے افسوس ہے کہ قوم پر مسلط سیاسی اور عسکری طبقے کو مصیبت کی اس گھڑی میں بھی اللہ کی طرف رجوع کی توفیق نہیں ہوئی اور یہ اپنی روش سے تو بطائب ہونے کی بجائے الٹا مزید اپنے سرکشی میں آگے گئے اس موقع پر بھی انہوں نے باہر جا کر امت کے دشمنوں کے سامنے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف جنگ میں ان کا ساتھ دینے کی بھرپور یقین دہانی کرائی اور نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ڈھونگ رچا کر ایک دفعہ پھر ڈالروں کی بھیک مانگی یہ طرز عمل ایک دفعہ پھر دکھا رہا ہے کہ اس طبقے کو اللہ کا خوف ہے اور نہیں یہ کسی طرح قوم کے خیر خواہ ہیں یہ واضح کرتا ہے اس طبقے کا ہدف بس اپنا مفاد اپنا پیٹ اپنی ترقی اپنا روپیہ اور اقتدار ہے اور یہ وہ مقاصد ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کا اول و آخر مقصد بس اپنی برائے نام خدمت کی نمود و نمائش ہے اس صورتحال میں یہاں کے اہل دین طبقات کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے اور ان کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت اس میدان میں خود کھڑے ہوں اور اپنے وسائل و ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کی خدمت کی ذمہ داری سنبھالیں الحمد للہ کے اہل دین کی ایک مناسب تعداد اس طرف متوجہ ہے اور بلوسی کے ساتھ وہ عوام کی خدمت کر رہی ہے ہم ان بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں اس کار خیر پر خیر دے اور ان کے مساعی میں برکت ڈالیں ماضی میں ثابت ہوا ہے کہ یہاں ایسے میں واقع پر بھی بہت زیادہ بدنوانی ہوئی ہے اور نتیجتاً امدادی ساز و سامان کی موجودگی کے باوجود حقدار اپنے حق سے محروم رہے ایسے میں ان دینی شعور رکھنے والے بھائیوں کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے کہ وہ اخلاص ہمدردی اور خدا ترسی کا جذبہ لیے اس خدمت کو ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ خود منظم کریں اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ یہ بھائی متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کا دین بچانے والے بھی بن جائیں اور اس موقعے کو انہیں اپنے رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے بھی استعمال کریں افسوس ہے کہ ماضی میں بعض قوتوں نے امداد کے نام پر متاثرین کے دین پر ڈاکر ڈالنے کی کوشش کی اور ان کے اس عمل نے دکھا دیا تھا کہ ان کا اہم مقصد مسلمانوں کو بس ان کے دین سے ویزار کرنا ہے یہاں یہ بھی عز کریں کہ اس امداد کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم کام مستقبل میں ایسی کسی آزمائش میں نقصان کا سدباب کرنا ہے افسوس ہے کہ 2010 دس کے سیلاب کے بعد اگر حکومتی سطح پر سنجیدگی کے ساتھ اس ضمن میں کوئی کوشش ہو چکی ہوتی تو آج نقصان نسبتاً کم ہوتا اب یہ موقع ہے کہ قوم کے فکرمند افراد منصوبہ بندی کریں اور اصحاب اختیار افراد کو مجبور کریں کہ وہ قومی وسائل کا ایک حصہ قوم کے تحفظ کے ضروری کام پر بھی صرف کریں اس سے متصل اور اہم بات یہ ہے کہ عالمی سطح پر یہ موجودہ قدرتی آفات آج کے اس سرمایہ دارانہ نظام کی آخری حد تک کباہت اور خطرناکی ہمیں دکھا رہی ہے یہ نظام صرف انسانوں کے اخلاق ان کے خاندان اور ان کی روحانی و معاشرتی زندگی کو تباہ نہیں کر رہا ہے بلکہ اس دجالی نظام کے باعث آج زمین پر موجود پوری کی پوری زندگی کو خطرہ ہے خود مغربی ماہرین کہتے ہیں کہ ان سیلابوں اور طوفانوں کا سبب زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ ہے اور یہ درجہ حرارت کیوں بڑھ رہا ہے اس کا سبب اسباب کی اس دنیا میں وہ کارخانے ہیں کہ جن میں یہ سرمایہ پرست کیپیٹلسٹ محض اپنا سرمایہ بڑھانے کے لیے بے بےتحاشا ایسا مواد استعمال کرتے ہیں جو کلائمیٹ چینج کا باعث ہے اور جس کے سبب نتیجتاً زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے اور یوں اس کی قیمت آج ان قدرتی آفات کی صورت میں پوری انسانیت چکا رہی ہے بلکہ انسان ہی کیا زمین پر موجود سب چرند پرند اور دریاؤں اور سمندروں تک کی مخلوق بھی ان سے محفوظ نہیں ہے یہ امن و مساوات اور خدمت انسان کا دعویٰ کرنے والے ان جھوٹوں کا اصل چہرہ ہے اور یہی ان کے ظلم و کفر کا وہ کڑوا پھل ہے کہ جو زمین پر موجود سب جانداروں کو آج کھانا پڑ رہا ہے اللہ رب العزت کا فرمان ہے باروز اللہ بحر الفساد و فل بربحر بما اے دن الناس لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری انہیں زمین اور دریاؤں اور سمندر میں فساد پھیلا لی قم الذي الجی تاکہ جو امال انہوں نے کیے ہیں اللہ انہیں ان میں سے کچھ کا مزہ چکھائے اللہ جن شاید اللہ کی طرف لوٹ جائیں لہذا یہ موضوع بھی ایک طرف پوری دنیا کو دعوت دیتا ہے تو اللہ کی طرف لوٹ جائے اور خود اپنے ساتھ اور پوری انسانیت کے ساتھ ظلم چھوڑ دے کیونکہ انسان کے کی اعمال اور بالخصوص ظلم و گناہ کا اثر اور اس کی نحوست پوری دنیا پر پڑتی ہے دوسری طرف یہ موضوع نظام ظلم سرمایہ دارانہ نظام اور اس کے اس عالمی فساد کے خلاف دعوت و جہاد کی اہمیت بھی واضح کرتا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ اہل اسلام کا جہاد اور جس پیغام و مقصد کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے اور تا قیامت جاری رہے گا اس میں نہ صرف عالم اسلام کے مظلوموں کی دادرسی ہے بلکہ اسی میں پوری انسانیت کی بقا اور حفاظت ہے اور یہی جہاد و اسلام ہی ہے کہ جو اس دنیا کو غلامی انسان کی تنگیوں سے نکال کر اللہ کی رحمتوں میں داخل کرتا ہے آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ سیلاب سے متاثر ہمارے ان بھائیوں بہنوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اس نقصان کا انہیں نعم البدل عطا کریں ان کے بچوں بزرگوں اور خواتین پر رحم فرمائیں جو بیمار ہیں انہیں شفاد اور جو اس مصیبت میں وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے تمام مسلمانوں اور بالخصوص متاثرین سے یہ درخواست بھی ہم کرتے ہیں کہ وہ دنیا بھر کے مظلومین کو اپنی دعا میں یاد رکھیں اور مسلمانان ہند و کشمیر کے لیے بھی یہ دعا کریں کہ اللہ انہیں مشرقین کے ظلم سے نجات دے ان کے دین جان مال اور عزت کی حفاظت کرے بنگلہ دیش کے ہمارے بھائیوں کا بھی اللہ حامی ہو یہ سیکولر اور ہندتوا الغار کا انہ سامنا ہے یہ ایک نازک اور حساس محاذ ہے اس میں اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے انہیں رہنمائی سے نوازے اور پورے بری صغیر کے اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک انہیں ثابت کرے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ امت مسلمہ کے دفاع میں کڑے تمام مجاہدین کی مدد و نصرت فرمائے ظلم کے اسرات کو بری صغیر اور پوری دنیا بھر میں ختم کرے اور ہمیں وہ صبح یہاں دکھائیں کہ جس میں اللہ کا دین غالب ہو اور غیر اللہ شاعطین کا دین مغلوب ہو آمین ثمّہ امین واخر دعانہ الحمد للہ رب العالمین